کرشن چندر کی کہانی پھانسی کے سائے میں زندگی کے آخری لمحے کیوں برے معلوم ہوتے ہیں شاید اس لیے کہ محض جینا ہی کافی ہے محض جینا ہی خوبصورتی ہے مجھے فیروز ڈاکو کے آخری لمحے یاد آتے ہیں ان دنوں میں کالج میں پڑھتا تھا اور گرمیوں کی چھٹوں میں ایک دوست کے یہاں رام گڑھ جا رہا تھا تھرڈ کلاس کے ڈبے میں بہت بھیڑ تھی بڑی مشکل سے مجھے کھڑے ہونے کی جگہ ملی لمبا سفر تھا کئی گھنٹے اسی طرح کھڑے کھڑے گزر گئے میرے قریب کی بینچ پر دو ننھی ننھی لڑکیاں بیٹھی تھیں اور ان کے ساتھ ان کا بھائی جس کی عمر بمشکل آٹھ نو سال کی ہوگی ان سے پرے ان کی ماں بیٹھی تھی اس سے پڑے پھر دو لڑکے بیٹھے تھے ان کے کپڑے صاف تھے اور سر پر چھوٹی چھوٹی ململ مل کی ٹوپیاں ان کے ساتھ ان کی ٹوپیاں بیٹھی تھی عمر کی لالائن جس نے ایک میلے رنگ کی ریشمی دھوتی پہن رکھی تھی اس کا گول چہرہ متین اور غمگی نظر آتا تھا دونوں لڑکے سمٹ کر الگ بیٹھے تھے اور کبھی کبھی ان دو ننھی ننھی لڑکیوں کی ماں کو دیکھ لیتے ان کے چہروں پر غم و غصہ اور خوف کے جذبات حویدہ ہو جاتے اور پھر وہ اپنا چہرہ پرے کر لیتے اور اپنی ماں کا آنچل پکڑ لیتے ننھی لڑکیوں کی ماں کا چہرہ فخر تھا اور بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا آتے اور وہ انہیں کالے رنگ کے خدر کے دوپٹے سے پہنچ لیتی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی اس کا لڑکا اپنی ننھی بہنوں کو میٹھے نوسواد اور کھٹے کچالو اور گنڈیریاں راستے کے مختلف اسٹیشنوں سے خرید کر کھلاتا تھا اور لالائن کے لڑکے اسے گھور کر دیکھتے اور پھر اپنی ماں سے کسی چیز کی فرمائش کرتے اور پھر لالائن آہستہ سے جھک کر سیٹ کے نیچے سے ایک ٹوکری کا ڈھکنا الگ کر کے سیب یا سنگترے یا کیلے نکال کر اپنے بیٹوں کو دیتی اور وہ ایک فاتحانہ انداز سے ان دو لڑکیوں کے بھائی کی طرف دیکھتے اور مزے سے پھل کھانے میں اور اسے دکھا دکھا کر کھانے میں مصروف ہو جاتے ابھی رام گڑھ بہت دور تھا اور میں کھڑا کھڑا تھک گیا تھا. اس لیے میں نے اپنے قریب کی بینچ پر بیٹھی ہوئی نننی لڑکی سے التفاط ظاہر کیا اسے ایک دو اسٹیشنوں سے کھانے کے لئے چیزیں بھی خرید کر پیش کی بڑی پیاری ننھی سی لڑکی تھی وہ بہت جلد میری گود میں آگئی اور میں آرام سے اس کی سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے میری ناک سے کھیلتے ہوئے کہا تم کدل جا ہو میں نے کہا میں رام گڑھ جا رہا ہوں ننھی نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا اما یہ لام گل جا رہے ہیں ننی کی ماں نے مجھے گھور کر دیکھا قریب بیٹھی ہوئی لالائن اور اس کے دونوں لڑکوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر کسی نے مجھ میں دلچسپی لینا مناسب نہ سمجھا صرف میری گود میں بیٹھی ہوئی لڑکی ہی مجھے حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی حیرت اور خوشی میں میں اس کا ساتھ ہی تھا ہم دونوں رام گڑھ جا رہے تھے میں نے اس سے پوچھا تمہارے ابا کا کیا نام ہے وہ بولی فیروز मैंने पूछा तुम्हारे अब्बा रामगढ़ में है वो बोली हाँ मेले अब्बा वेल में है वेल में? मैंने फिर पूछा उसकी बात समझ में ना आती थी अब दो चार और लोग भी हमारी गुफ्तगू में दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे हाँ लाम वेल में कल उनको फांसी होगी लड़की ने निहायत इतमान से गंडेरी चूसते हुए जवाब दिया जेल फांसी यकायक जैसे सारे डब्बे में सन्नाटा छा गया میں نے لڑکی کی اما کی طرف دیکھا لیکن اس نے اپنا چہرہ اپنے کالے دوپٹے میں چھپا لیا تھا اور سسکیاں لے رہی تھی اس دبے کی خاموشی میں وہی سسکیاں پھیلتی جا رہی تھیں لالائن نے اپنے دونوں بچوں کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیا سب لوگ زدہ سے ہو گئے تھے جیسے اس چلتی گاڑی میں کسی نے پھانسی کا تختہ ان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور وہ اپنی گردن اسی رسی میں دیکھ رہے تھے اماں ابا کی پھانسی ہوگی نا لڑکی نے بڑے چاو سے اپنی اما سے پوچھا اما نے فوراً اسے میری گوز سے چھین لیا اور زور سے ایک تماچا رسید کیا اور پھر اسے اپنے کالے دوپٹے میں چھپا لیا لڑکی بہت دیر تک اس کالے دوپٹے میں روتی رہی لالائن اور اس کے بیٹے اور پرے سرک گئے فرش پر دو کسان بیٹھے تھے وہ بھی رام رام کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور دور ڈبے کے دوسرے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے اس عورت اور اس کی دو لڑکیوں اور اس کے لڑکے کے ارد گرد گاڑی کے مسافروں نے ایک نظر نہ آنے والی چار دیواری کھڑی کر دی اور پھر آہستہ آہستہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے صرف اس چار دیواری کے اندر فیروز اور اس کی بیوی اور اس کے بچے اکیلے رہ گئے تھے اور ایک اجنبی ایک طرف دروازے کی دہلیز پر کھڑا تھا اور گاڑی چل رہی تھی اس رات رام گڑھ سے دس میل باہر میرے دوست نے ایک دعوت کا انتظام کیا تھا چاندنی رات تھی لیکن چاند آدھے سے بھی کم تھا اس لیے چاندنی میں سیاہی اور سیاہی میں چاندنی گھلی ہوئی تھی ایسی رات عجیب پرسرار ہوتی ہے زندگی کسی نامعلوم راستے پر دوڑنا چاہتی ہے اور اپنے عزیز ترین دوستوں کے چہرے بھی اجنبی معلوم ہوتے ہیں اس محفل رقص و سرود میں مجمع بھی عجیب تھا عورتیں بھی اس دیس کی معلوم نہ ہوتی تھیں یہ ہنسی بھی فطری نہ تھی نہ جانے غم کا ہلکا سا غبار مجھے فضا میں پیرتا ہوا کیوں معلوم ہوتا تھا میرے دوست نے پوچھا تم چپ کیوں ہو تھکا کا رقص تمہیں پسند نہیں مجھے نیند آ رہی ہے میرا خیال ہے میں وہیں اسی گاؤ تکیے سے سہارا لگائے سو گیا سوتے وقت صرف اتنا یاد ہے کہ زبان پر شراب کا ہلکا میٹھا ہلکا تلخ ذائقہ باقی تھا لڑکی ناچ رہی تھی گھونگھر کی صدا میں اس کی جوان آواز پگھل پیگل کر کہہ رہی تھی پھر مجھے دیدے تر یاد آیا میرے دوست نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا موٹر بھاگتی جا رہی تھی غالباً محفل رقص و سروت ختم ہو چکی تھی اور ہم واپس رام گڑھ جا رہے تھے فضا میں ایک اجلا پنا آ رہا تھا اور بہت سے تاروں کے رنگ ماند پڑ گئے تھے لیکن دو ایک تاروں کے رنگ نکھر رہے تھے یکائےک ایک تارا بہت ہی روشن اور ہسین نظر لگا دور کہیں مرغ بولا اور پھر گھڑیال نے پانچ بجائے میرے دوست نے کہا مجھے کیا معلوم تھا تم اتنے تھکے ماندے رام گڑھ پہنچو گے میں نے تو یہ دعوت تمہاری خاطر منعقد کی تھی اور تم سوتے رہے میں نے جمائے لے کر کہا آہ, بھائی معاف کرنا میرے پاس بالکل پیسے نہیں تھے کم بخت کبھی نہیں ہوئے تھرڈ میں آیا اب تم ہی بتاؤ تھرڈ میں لاہور ولا بھائی ریس اندھا دھندنا کھیلا کرو کون چغت ریس کھیلتا ہے وہ تو یوں سمجھو کہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں جیل خانے میں جیل خانے میں ہاں تمہیں ایک عجیب تماشا دکھلائیں گے کبھی پھانسی دیکھی ہے تم نے گھڑیال کی آخری گونج میرے خون کی مدھم روانی میں مل گئی اور پھر اس نے میرے خون کے ذرے ذرے کو چونکا دیا میرے خون کا ہر ذرہ اس صدا سے گونجنے لگا اور روانی بڑھتی گئی اور مجھے اپنا گلا گھٹتا ہوا معلوم ہوا میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن خون خود بول رہا تھا اس نے مجھے بولنے نہ دیا میں آہستہ آہستہ اپنا گلا سہلانے لگا شوفر تمہیں معلوم ہے پھانسی کس وقت دی جائے گی ساڑھے گاڑی چلاؤ ساڑھے پانچ میں چند منٹ باقی تھے جب ہم جیل خانے کے کے اندر داخل ہوئے اور کار کو گھما کر اس طرف لے گئے جہاں پھانسی کھڑی تھی یہاں جیل کے ملازمین اور ڈاکٹر اور چند افسر لوگ جمع تھے ایک چھوٹے سے میدان میں پھانسی کھڑی تھی دو لمبے لمبے سیاہ کمبے ایک اندھے کنویں کے دونوں طرف کھڑے تھے اور اس اندھے کنویں کے اوپر لکڑی کا ایک تختہ بچھا تھا اس پر بھی سیاہ رنگ کیا ہوا تھا اور دونوں کھمبوں کے درمیان جو دو لوہے کے تار تھے ان کا رنگ بھی سیاہ تھا اور ان دونوں میں ڈیڑھ دو فٹ کا فاصلہ تھا یہ دونوں تار ایک دوسرے کے متوازی دونوں کھمبوں کے بیچوں بیچ چلے جاتے تھے میدان کے چاروں طرف اونچی دیوارے تھیں جن کے اوپر کانچ کے تیز ٹکڑے لگے تھے اور ان سے پرے شمال مشرق میں پہاڑوں کی چوٹیاں دھندلی دھندلی نظر آتی تھیں۔ آسمان اب ابر آلود ہو گیا تھا ہم بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے وزیر صاحب کے لڑکے کو دیکھ کر دو ایک افسروں نے ہمیں سلام کیا چہرے دھندلے دھندلے نظر آتے تھے قریب کی دیوار کا سایہ ایک سیاہ لبادے کی طرح تماشائیوں کے چہروں پر پھیلا ہوا تھا سب خاموش تھے چند لوگ سگریٹ پی رہے تھے سگریٹ کا دھواں اور گرم گرم سانس کا دھواں فضا میں بل کھاتا ہوا نظر آتا تھا میں نے آسمان پر روشن ستارے کو ڈھونڈا جیسے بچہ خواب میں ڈر جانے پر اپنی ماں کی چھاتی ڈھونڈتا ہے لیکن متلا اب رالوت ہو چکا تھا اور اب تو ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی کالی کالی دو چار چھتریاں کھل گئیں لیکن بارش بالکل معمولی سی تھی جیسے ہلکی ہلکی اوس گر رہی ہو ستارہ کہیں نظر نہ آیا. میں نے نا ہو کر اپنے دوست سے کہا چلو چلے وہ بولا بڑے بوجھ دلو یہ منظر تمہیں زندگی بھر اور کہیں دیکھنا نصیب نہ ہوگا کہیں لوہے کا ایک کھولا پھر سفید اجلے کپڑے پہنے ہوئے ایک درمیان قد کا آدمی پھانسی کی طرف چلتا ہوا نظر آیا اس کا سر مونڈا ہوا تھا اور چہرے پر چھدری سی داڑھی تھی وہ بالکل ہمارے قریب سے گزرا اس کا چہرہ سپید اور ستا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پیچھے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے وہ ہمارے قریب ایک لمحے کے لیے رکا اور اپنے پہرے داروں سے مخاطب ہو کر پھانسی کے کالے کھمبوں کی طرف اشارہ کر کے بولا وہ آ گئی میری جان لینے والی اس کی مسکراہٹ میں کیسی مردنی تھی اس کی آواز میں کیسی تھر تھرہت تھی جیسے اس زندہ جلد میں ہوتی ہے جسے چھری کی تیز دھار زبہ کرنے کے وقت چھے اس کی چال میں کیسی اکھڑی اکھڑی سی جھچک تھی جیسے وہ اپنی ٹانگوں سے نہیں لکڑی کی ٹانگوں سے چلتا ہو پھر بھی وہ بہادر آدمی تھا دلیر آدمی تھا اور بغیر کسی سہارے کے پھانسی کے تختے پر چڑ گیا اور خدا کا نام لینے لگا بلند صاف تیک آمیز آواز میں وہ کس طاقت کو بلا رہا تھا میں نے اپنے دوست سے پوچھا جلات کہاں ہے جیسے میرے سوال کا جواب دینے کے لیے ایک آدمی ایک لمبا سفید کوڈ اور پتلون اور سیاہ بوٹ پہنے ہوئے آگے بڑھا اور پھانسی کی طرف چلتا گیا اس کے سر پر سفید پگڑی تھی اس کا قد چھ فٹ سے کچھ نکلتا ہوا ہی تھا وہ سیدھا دائیں ہاتھ کے کھمبے کے قریب کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ لوہے کی پھرکی پر رکھ دیا جس پر ریشمی ڈوری بندھی ہوئی تھی اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک کپڑے کا غلاف تھا. میرے دوست نے کہا پرانے زمانے گئے آج کل تو جلات بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں پچھلے زمانے میں کسی قاتل کا خون معاف کر دیا جاتا تھا اور وہ اس کے عوض میں سرکاری جلد بنا دیا جاتا تھا حقیقت یہ ہے کہ اس قاتل کو اسی لیے معاف کیا جاتا تھا اسی شرط پر کہ وہ سرکاری جلات بن جائے اور اب میں نے پوچھا اب معاملہ دوسرا ہے اب تو قانون اس کام کی اجازت نہیں دیتا کہ محض جلد بنانے کے لیے کسی کا خون معاف کرا دیا جائے اور عام طور پر لوگ جلات کے پیشے کو میرا مطلب ہے اچھا نہیں سمجھتے وہ کیوں ہم قتل کرنا پسند کرتے ہیں اور پھر اگر کوئی قتل کرے اسے پھانسی کی سزا بھی دیتے ہیں پھر جلات کے پیشے میں کیا برائی دیکھتے ہیں کیا کہیں انسانی ضمیر کے اندر کوئی پھانس رہ جاتی ہے جلات کے پیشے کے لیے ہمیں امیدوار نہیں ملتے درا کے ریاست میں اس کے لیے تنخواہ بھی اور گریڈ بھی ہے اور ترقی کا انتظام بھی خاطر خواہ موجود ہے پھر بھی جلاد بننے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا اور اب تو جلد کا کام بھی اس قدر آسان ہو گیا ہے بس چند لمحوں کی بات ہے میرا دوست کہہ رہا تھا اب فیروز کی پھانسی کے لیے بھی کوئی جلد نہیں ملتا تھا بہتےری کوشش کی آخر یہ آدمی راضے ہوا یہ اسی جیل میں کمپاؤنڈر ہے دو ایک مرتبہ خود بھی رشوت ستانی کے جرم میں قید ہو چکا ہے مریضوں کو پیٹنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے اور زخموں کی چیر پھاڑ میں تو اس کا مقابلہ اور کوئی کمپاؤنڈر نہیں کر سکتا یقائق فیروز نے پوچھا میرے تار کا کوئی جواب آیا ڈاکٹر نے سر ہلا کر کہا مجھے افسوس ہے فیروز تمہارے تار کا کوئی جواب نہیں آیا رحم کی آخری درخواست بھی ٹھکرا دی گئی تھی تم اپنے بیوی بچوں سے مل سکتے ہو یک لوہے کا دروازہ پھر کھلا اور دو عورتیں اندر داخل ہوئیں دونوں کے ساتھ بچے تھے دو نن لڑکیاں اور ایک لڑکا اور ایک کالا دوپٹا اوڑے ہوئے عورت دوسری عورت کے ساتھ دو لڑکے تھے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی سفید ٹوپیاں پہن رکھی تھی دوپلی ٹوپیاں دائیں خمبے پر کالے کاپٹے والی کھڑی ہو گئی بائیں خمبے پر وہ لالائن اور اس کے لڑکے یہ کیا تماشا ہے میں نے پوچھا میرے دوست نے جواب دیا وہ لالائن مقتول مہاجن کی بیوی ہے وہ اس کے دونوں لڑکے ہیں فیروز نے ہنس کہا چھوٹے شاہ جی اپنے باپ کے قاتل کی پھانسی دیکھنے آئے ہو میں نے کہا یہ انتہائی ظلم ہے ان لوگوں کو یہاں نہ آنے دینا چاہیے میرا دوست بولا, پہلے تو اس ریاست میں کیا ساری دنیا میں سرے بازار پھانسی دی جاتی تھی تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو چھوٹے شاہ جی کا کلیجا اب ٹھنڈا ہوگا فیروز نے تلوار کی دھار کی طرح تیز لہجے میں کہا دائیں طرف اس کی بیوی اپنے بچوں کو لیے کھڑی تھی لیکن فیروز نے ان کی طرف نہ دیکھا بس وہ عورت اس کی طرف تکتی گئی اور فیروز لالائن اور اس کے بچوں کی طرف دیکھتا رہا یقائق ننی لڑکی نے ہاتھ پھیلائے اور کہا ابا ابا فیروز نے ایک لمحے کے لیے شمال مشرق کی طرف مڑ کر دیکھا لیکن روشن ستارہ کہیں نہیں تھا چاروں طرف بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی میں نے اپنے دوست سے کہا یہ انتہائی ظلم ہے ان بچوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لڑکی نے پھر کہا ابا ابا فیروز نے آہستہ سے جلد سے کہا مجھے جلدی سے غلاف اڑا دو میں اپنی بچیوں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا میرے دوست نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے کچھ کہا اس نے حکم دیا کہ اب دونوں عورتوں اور ان کے بچوں کو وہاں سے پرے ہٹا دیا جائے لوہے کا پھاٹک ایک بار پھر کھلا اور لالائن اور اس کے دونوں بیٹے باہر چلے گئے فیروز کی بیوی ایک بار رکی موڑی اور چیخ مار کر اپنے خاوند کی طرف بڑھنا چاہتی تھی کہ پہرے داروں نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے لوہے کے فاٹک کے باہر دھکیل کر دور کہیں جیل خانے کی دوسری طرف لے گئے میں نے کھڑی دیکھی ابھی ساڑھے پانچ بجنے میں چار منٹ باقی تھے تم کچھ کہنا چاہتے ہو فیروز ڈاکٹر نے پوچھا دعا کرو میرے لیے دعا کرو سب لوگ میرے لیے دعا کرو فیروز کی آواز اس غلاف کے اندر سے اس طرح آ رہی تھی جیسے وہ کسی تاریخ اندھے کنویں میں بول رہا ہو جلاد نے ریشمی ڈوری کا پندا اس کے گلے میں ڈال دیا اور پھندے کی گانٹ کو اس کے گلے میں فٹ کر دیا انصاف کی رسی فیروز زور زور سے اور تیزی سے اپنے خدا کو یاد کرنے لگا وہ کس طاقت کو بلا رہا تھا ایک منٹ گزر گیا دوسرا منٹ گزر گیا تیسرا منٹ گزر گیا چوتھا منٹ گزرا جیل خانے کے گھڑیال نے بچایا گونج فضا میں تھرا نے لگی ڈاکٹر نے سفید رومال ہلایا اور دائیں کھمبے کی پھرکی ہلی اور پھانسی کا تختہ بیچ میں سے شک ہو گیا اور آئین اسی لمحے فیروز ہماری آنکھوں کے سامنے سے گم ہو گیا وہ اب ان دونوں تختوں کے نیچے اندھیرے کنویں میں اسی ریشمی ڈوری سے لٹکا ہوا دم توڑ رہا تھا صرف چند کے لیے لاش تڑپی جس طرح بجلی کا تار جسم سے چھو جائے ایک سیما بھی استراری حرکت کرب اور بے اور محیب استراب جیسے لاکھوں ٹن پانی کا طوفان یکایق جہاز سے ٹکرا جائے جیسے ریلتا ہوا لاوا یکایق کسی آتش فشاں چوٹی سے پھٹ پڑے اور فضا میں آگ ہی آگ برسا دے جیسے خون کی ہر بوند میں اور دماغ کی ہر نص میں بارود کا فلیتا یکایق بھگ سے اڑ جائے نہیں جب بھی نہیں اس تڑپ اس استراب اس کرب کا جواب دنیا میں کہیں نہیں ہے جب روح اور جسم اس طرح زبردستی ایک دوسرے سے جدا کیے جاتے ہیں وہ استراب وہ حرکت وہ تڑپ بجلی کی ٹیڑھی لکیر کی طرح میری روح کو چیرتی ہوئی نکل گئی میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو مرتے دیکھا اپنے ایمان کو خاکستر ہوتے دیکھا اپنے تہذیب و تمدن کو خس و خاشاک کی طرح جلتے ہوئے دیکھا وہ انسان وہ اس کا خدا وہ اس کی تہذیب جس نے اس پھانسی کو روا رکھا ہے جس نے خون کا بدلہ خون میں لینا چاہا ہے کبھی پنپ نہیں سکتے کبھی اٹھ نہیں سکتے کبھی بلند نہیں ہو سکتے فیروز کی صورت یاد نہیں ہاں یاد کے ہر کونے میں پھانسی کا ایک تختہ دیکھتا ہوں جس پر ایک سفید کپڑوں میں ملبوس صورت دیکھتا ہوں اس کا چہرہ گلاف کے اندر ہے اور اس کے بازو پیچھے بندھے ہوئے ہیں یہ صورت جب بھی اکیلا ہوتا ہوں میرے سامنے آتی ہے اور یہ خاموش تانا بن کر مجھ سے پوچھتی ہے مجھے جانتے ہو میں انسان ہوں نیکی اور بدی کا پتلا ازلی ابدی انسان तुमने मुझे एक रेशमी डोरी से अंधे कुएं में लटका रखा है क्या मुझे कभी रिहाई नसीब न होगी